وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إله إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعا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 ربّ يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعنت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدواس لحلي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشده على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فزلاً من الله ورزواناً سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلز فاستغى على سوقه يعجب الزراء ليغيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عزيما حضرت محترم آج تک تو ہمیشہ معمول یہی رہا کہ جب بھی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا انہم کا تذکرہ کیا گیا سیدنا ابوبکر سے لے کر سیدنا عثمان تک بات ہوئی آگے اپنی بات کا رخ کسی اور جانب پھیر لیا اس کا سبب ہمیشہ یہی رہا کہ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اتنی مبالغہ آرائی کی گئی ہے آپ کے حق میں اور آپ کی مخالفت میں کہ انسان جب پڑھتا ہے ان باتوں کو چکرا جاتا ہے کہ مالک میں کس کی بات پہ یقین کروں اور کس کا انکار کروں اور ہمیشہ یہ خواہش ذہن میں رہی ہے کہ اللہ مجھے ان کے خدام میں شامل فرما لینا میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں ان اپنے بزرگوں کے متعلق ترازو پکڑوں لیکن کچھ میرے بھائیوں کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو کچھ کلیش ہوئے اس کے اسباب بیان کریں کیونکہ ہمیں اپنی مجالس میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں اللہ سے یہ اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ اس معاملے میں مجھے جھوٹی بات سے محفوظ رکھے اور اللہ ان بزرگوں کے متعلق اپنے دل میں بغض لانے کی بھی توفیق نہ دے اور جو انصاف کی بات ہے وہی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے عزیز بھائیوں گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک پوری پلاننگ کے تحت ایک ایسے وقت میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثریت حج کے لیے مکے گئی ہوئی تھی انہوں نے ایسے وقت کا انتخاب کر کے مدینہ منورہ پہ دعویٰ بولا اور سیدنا ان کے آنے سے پہلے پہلے امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا آپ کی شہادت کے بعد پانچ دن تک مدینہ منورہ کے اندر اسلامی مملکت کی جو باغیں تھیں وہ اس موزی انسان کے ہاتھ میں تھی جو یہ سارا لشکر لے کے آیا تھا جس کا نام غافقی بن حرب تھا یہ مصر کا رہنے والا تھا پانچ دن تک اس کا حکم چلتا رہا اس اسنا میں چونکہ یہ تین شہروں کے لوگ تھے کچھ مصر سے آئے کچھ بسرے سے اور کچھ کوفے سے جو لوگ مصر سے آئے تھے ان کی خواہش تھی حضرت علی جو ہے خلیفہ بنے اور جو بسرے سے آئے تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج کے بعد خلیفت الرسول رسول بنے اور جو کوفے سے آئے تھے ان کی خواہش تھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. حضرت طلحہ اور زبیر دونوں نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا ہم تمہاری بیعت کسی صورت نہیں لیں گے لیکن اس بات کو میں نہیں سمجھ سکا مجھے صرف ایک بات سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری کے اندر آتی ہے انہوں نے اس وقت پہ اپنے بابا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نن سے عرض کیا تھا کہ ابا جان آپ اگر ایک گوہ کے بل میں بھی چلے جائیں یہ آواز تھوڑی سی کم کریں آپ ایک گوہ کے بل میں بھی چلے جائیں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ ان سے بیت نہ لینا صحابہ کرام آپ کے علاوہ خلافت کے لیے کسی کو بھی پسند نہیں کریں گے لیکن وہ معاملہ کیا ہوا یہ اللہ کے پاس ہے اس معاملے میں میں کوئی بات نہیں عرض کر سکتا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لی اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مدینہ منورہ میں تھے وہ اس بات پہ سخت خوف زدہ ہو گئے اور بتک گئے جب حضرت زبیر حضرت طلحہ اور دوسرے کبار صحابہ کو وزیر مشیر یا حکومت کا حصہ بنانے کے بجائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا حصہ وہ لوگ بنے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں حضرت زبیر بن اغوان یہ اشرہ مبشرہ میں تھے حضرت طلحہ یہ دونوں ہی انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا یہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور یہاں تک تو معاملہ یہ تھا کہ کوئی کسی قسم کا کلیش نہیں جو صحابہ نے ان باتوں کو پسند نہیں فرمایا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن یہاں پہ جب یہ لوگ مکے گئے تو وہاں بھی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچ چکی تھی اور اہل مکہ اور وہاں پہ اما جی عائشہ صدیقہ اور جو حج کے لیے گئی ہوئی تھی انہوں نے اس وقت کہا کہ ہمیں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنا چاہیے تو میرے عزیز بھائیوں اس مطالبے کا سبب کیا تھا میں پہلے ہی عرض کر دوں دو باتیں تھیں ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایک مرتبہ حج کے لیے گئے یہ نبوت کا غالباً ساتواں سال تھا ہے نبوت کا نہیں ہجرت کا ساتواں سال تھا آپ عمرے کے لیے گئے ہدیبیا کے مقام پہ آپ کو روک لیا گیا ہدیبیا یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً انیس کلومیٹر بیت اللہ سے انیس کلومیٹر دور ہے یہاں پہ نبی کریم کو روک لیا گیا آپ کے ساتھ چودہ سو صحابہ تھے آپ نے سفارت بھیجی لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان سے کہو ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اہل مکہ نے کہا جو اس وقت مشرقی نے مکہ تھے انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے آپ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سفیر بنا کے بھیجا کہ عثمان آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں آپ انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہم عمرے کے لیے حضرت اس میں گئے وہاں پہ کوشش کی دیر ہو گئی اسی اسنا میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے حالانکہ وہاں معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو کہا عثمان، آپ ہمارے رشتے دار ہو یہ بیت اللہ ہے تمہارے لیے اعتراض تم کرو، کرو، نہیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نہیں آنے دیں گے آپ نے فرمایا اگر میرے نبی عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا اس وقت تک میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لائیں گے تو ادھر خبر یہ پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت تھا اسے کہتے ہیں اصحاب الشجرہ یعنی اس درخت جس کے نیچے ان صحابہ نے نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی صورت فتح کے اندر اس کا تذکرہ ہے چودہ سو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارت کے لیے بھیجا انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا اب یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے یا جس رستے پہ عثمان شہید ہوئے ہیں ہم بھی وہاں جائیں گے کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے یعنی یہ موت کی بیعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمایا یا تو مر جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے چودہ سو صحابا نے بیعت کی اور پھر آپ نے اپنا دایا ہاتھ اٹھایا آپ نے فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ اور تم سب کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ اور یہ عثمان کا ہاتھ میں عثمان کی بیعت بھی اپنے ہاتھ پہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ نے آیتیں اتاری تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے یہ سورت فتح ہے شبیس ماں پارہ ہے اس کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرات فعلما ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واسابہم فتحاں قریبا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیت کی تھی کس بات کی بات یا مر جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اب یہ سارے صحابہ کے ذہن میں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خون کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا اسی رستے پہ چلے جائیں گے یا خون کا بدلہ لے کے جائیں گے اس لیے جن لوگوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا ان سے بدلہ لینا چاہیے دوسرا سبب اس کا یہ بنا کہ جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت عرض کیا تھا تین بندوں نے آپس میں یہ مشاورت کی تھی ایک کا نام تھا ابو لولو فیروز یہ کرنے والا تھا اور ہر اور جفینہ اس کے پیچھے سے جب یہ شہادت ہو گئی تو حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ میں ان تینوں کو آپس میں مشورہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں یہ خنجر تھا جس سے سیدنا عمر کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبید اللہ بڑے جوان تھے اور کہتے ہیں اسی وقت انہوں نے تلوار پکڑی جو فہنا تو بھاگ گیا یہ نہ ملا اور خرمزان ان کے ہاتھ لگ گیا انہوں نے قتل کر دیا اسے جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو مقدمہ پیش کیا اس کے مدعی حضرت علی بنے انہوں نے کہا کہ کو حکومت نے نہیں اپنے گردن اتاری جائے حضرت عثمان نے کہا علی ابھی چند دن پہلے ان کے باپ قتل ہوئے شہید ہوئے ہیں ہم ان کی گردن اتار دیں یہ بات درست نہیں ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسرار تھا کہ ایسے رستہ کھل جائے گا ہر بائی ہر شخص جو ہے اپنے ہاتھ میں یہ ساری بات لے لے گا کہ جس نے کسی کا قتل کیا وہ قتل ہے میں قتل کر دوں یہ بات درست نہیں ہے تو حضرت عثمان نے کہا علی مجھے دو دن کا وقت دو تو دو دن کا وقت لے کے حضرت عثمان نے ہرمزان کے خاندان سے رابطہ کیا اور اپنی پاکٹ سے ان کی دیت ادا کر کے ان سے معافی دلوائی کہ حضرت عبید اللہ قتل نہ ہو یہ بچ جائیں لوگوں کے ذہن میں یہ تھا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمزان کے قتل پہ اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا اب چونکہ اتنے بڑے انسان قتل ہوئے ہیں سیدنا علی کو ان ساتھیوں کو قتل کرنا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا اب یہ لوگ جو مکہ, مکہ مکرمہ میں تھے یہ سب لوگ کہنے لگے کلیش نہیں کرنا صرف مطالبہ ہے مدینے جائیں گے تو وہ لڑائی ہوگی چونکہ وہاں پہ ان سارے لوگوں کا قبضہ ہے ہم بسرے چلتے ہیں یہ سب لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں عورت سپاہ سلار نہیں ہوتی اگر انہوں نے ماں کو ساتھ لیا تھا تو اس کا مطلب لڑنا نہیں تھا اس کا مطلب صرف مطالبہ تھا اور ماں کو سامنے لانے کا مطلب کہ لوگ اگر ہماری حیا نہیں کریں گے تو ماں کی حیا تو کر لیں گے تو یہ لوگ بسرا میں بسرا کے لیے چل پڑے جب سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو ان لوگوں نے مجبور کیا کہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تو سید علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلے وہ بسرا سے چلے جب یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو سیدائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سفارت آئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ خون عثمان کا بدلہ لیں اور سیدن علی نے معقول بات کی آپ نے فرمایا ماں بات یہ ہے ابھی وقت نہیں ان لوگوں کا زور ہے وقت آنے پہ میں انشاءاللہ ان سے بدلہ لوں گا یہ آپ کی سوچ تھی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو لوگ مسلمانوں کا کلش کروانا چاہتے تھے جن کا متمن نظر یہ تھا کہ یہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا ان کو کمزور کرنا ہے تو وہ کیسے ممکن تھا یہ صلح ہونے دیتے جب یہ صلح تقریباً ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین آپس میں تو پھر رات کا اندھیرا آ گیا تو کل کے لیے بات پڑ گئی کہ صبح اس کو لکھت پڑھت کر لیں گے لیکن صبح ابھی روشنی طلوع نہیں ہوئی تھی تو دونوں طرف سے تیر اٹھنے شروع ہو گئے اور بعد میں جب انسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا نہ حضرت علی کی فوج میں سے کسی نے ذمہ داری قبول کی اور نہ اما جی عائشہ کے گرو میں سے کسی نے ذمہ داری قبول کی ہم نے تو تیر پھینکا ہی نہیں ہے ہم سے الف لے لو تو پھر کس نے پھینکا یعنی ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے انہوں نے تیر پھینکے اور وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ یہ جو باغی گروہ تھا انہوں نے حضرت کو شہید کیا پھر یہ لڑائی گرم ہوئی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے کتنے شہید ہوئے یہ بھی ایک مبالغہ آئی ہے لوگ نبے ہزار کہتے ہیں یہ بات غلط ہے پچاس ہزار والی بھی غلط ہے دس ہزار والی بھی غلط ہے جو محتاط اندازہ ہے وہاں چند ہزار لوگ شہید ہوئے دونوں طرفوں سے اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کے پاس سے حضرت علی گزرے چہرہ صاف کیا اور کہنے لگے اے اللہ اس بندے کے قتل ہونے سے پہلے بیس سال پہلے میں مر گیا ہوتا یہ کیا ہوا ہے حضرت علی سخت مسترب تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں اپنے لوگوں کا جنازہ پڑا وہاں دوسرے لوگوں کا بھی جنازہ پڑا اور ان کی تدفین کا بندوبست کروایا اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قرآن اوپر اٹھایا گیا قرآن کی وجہ سے لوگ پھر تھم گئے یہ لڑائی ختم ہوئی اور اب امکان تھا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد حضرت عائشہ کو پوری عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے مدینہ کو دار الخلافہ چھوڑ کے کوفہ میں آنے کا ارادہ کر لیا آپ کے بیٹے حسن پھر کھڑے ہو گئے کہنے لئے کہ میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ آپ ان, ان کے ہاتھوں بیت نہ لیں صحابہ کرام سارے کے سارے آپ کے علاوہ خلیفہ نہیں چنے گے اب میں پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مدینہ کو نہ چھوڑیں یہاں تو ہمارے خاندان کے اور بڑے لوگ سب موجود ہیں لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے کہا بیٹے تم چھوٹے ہو میں سمجھتا ہوں باتیں پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہاتھ باندھ کے سید علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا امیر المنین میں ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں مدینہ نہ چھوڑے اگر آپ مدینہ سے چلے گئے تو میں میرا دل کہتا ہے کہ آپ آج کے بعد ممبر رسول پہ دوبارہ نہیں آ سکیں گے لیکن سید علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا باتیں تھی میری عقل شل ہے کہ وہ کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف لے گئے آپ نے اب, کوفہ کو دار بنا لیا. اب وہاں جاتے ہی ایک اور فیصلہ کروانے کی کوشش کی گئی سید علی سے کہا حضرت معاویہ کو معذول کر دو حضرت معاویہ ایک طاقت تھے شام اور پورا علاقہ شام فلسطین اردن یہ پورے کے علاقہ وہاں ان کے سارے لوگ وفادار تھے اور انہوں نے حضرت عمر حضرت بکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان کے دور میں بہترین حکومت کی تھی وہاں گورنری کی تھی لوگ آپ سے محبت کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلافت کے کمپیٹیٹر ایک دن بھی نہیں بنے آپ نے سیدن علی سے عرض کیا کہ امیر المومنین میں اپنی معذولی خود آپ کے ہاتھوں میں دوں گا آپ خون عثمان کا بدلہ لے دیں جس کو مردی گورنر بنائے مجھے کوئی مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن اس وقت تک میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لیا جائے یہ ایک ایسا کلیش کھڑا ہوا تھا اور میں میرے دونوں باپ سے زیادہ عزت کے لائق ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا موقف اپنی جگہ اجتہاد کا تھا انہوں نے بھی ایک اچھی بات سوچی تھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سوچ اچھی تھی کہ جب تک حالات درست نہ ہوں تب تک اس معاملے کو نہیں چھیڑنا چاہیے لیکن وقت نے بتایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سوچ تھی وہ لوگوں نے کبھی بھی پوری نہیں ہونے دینی تھی اور واقعہ تنہوں نے ایسا ہی کیا تو پھر اس کے بعد جنگ سفین ہوئی ایک سال تک یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہے لڑائی نہیں کوئی کوشش کے باوجود وہ لڑائی نہ کروا سکے اور جب یہ معاملہ یہاں پہنچا ٹھیک ہے ہم اپنا کام کریں تم اپنا ہم اپنے درمیان دو بندے سالس بنا لیتے اس بات پہ اتفاق کیا حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے سالس جو آئے ان کا نام ابو مساشہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور جب جنگ قادثیہ ہوئی تھی تو اس وقت قادسیہ کی جنگ میں جو روم کی طرف سفیر بنا کے بھیجا گیا تھا وہ حضرت مغیرہ بن شوبا کو بھیجا گیا تھا یہ سفارت کے متعلق تجربہ رکھتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جنہیں سالس بنایا گیا ان کا نام امر عاص رضی اللہ تعالی امر عاص وہ شخصیت ہے جو جہلیت میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشاہ کے بادشاہ کے پاس ہجرت کر کے گئے تو اہل مکہ نے اپنا سفیر امر بناس کو بنا کے بھیجا تھا یہ بھی سفارت کے متعلق بہت تجربہ رکھتے تھے ان دو دونوں کو جب بنایا گیا کہ تم لوگ آپس میں بیٹھو ایک دوسرے کی بات سنو پھر اس کے بعد فیصلہ کرو جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہوگا اللہ ہو اکبر جب بلوائیوں نے سبائیوں نے جو مسلمانوں کے اختلاف کے در پہ تھے جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے بغاوت کر دی کہنے لگے علی کافر ہو گئے نوزب اللہ بھائی کیوں کا فروغ کہنے لگے ان حکم اللہ للہ حکم تو اللہ کا ہے انہوں نے انسانوں کو حاکم بنا دیا ہے اب اس بات پہ بہت زیادہ تکرار ہوا بہت زیادہ معاملہ ہوا کہ یہ باز آ جائیں لیکن یہ باز نہ آئے اور یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا کلیش کروا دیا گیا اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی طرف توجہ کیا دیتے آپ کو اپنے یہی لوگ جنہوں نے آپ کو اپنا بنایا جو اپنے آپ کو شیان علی کہتے تھے شیعہ کا مطلب گروہ یعنی ہم حضرت علی کا گروہ ہیں انہوں نے ہی حضرت علی کی مخالفت شروع کر دی آپ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرتے آپ جب گفتگو شروع ہوتے ایک طرف سے ایک بندہ اٹھ پڑ وہ کہتا انکم اللہ, اللہ حکم تو اللہ کا ہے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے دوسرا اٹھتا تیسرا اٹھتا یہ ایک ایسا پر فتن دور تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کلمة حق ارید بہی الباطل یہ بات تو حق کرتے ہیں یعنی یہ لفظ سچا ہے کہ ان الحکم اللہ للہ حکم اللہ ہی کا ہے لیکن ارید بہی الباطل ان کا ارادہ باطل ہے یہ صرف فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان میں سے وہ شخص جو میں آپ کو بتایا تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا یہ بدبخت جب یہودی تھا یہ کہتا تھا اللہ کے بیٹے ہیں اس نے کہا یہ اس عقیدے کا حامل تھا اور جب یہ مسلمان بظاہر بنا تو اس نے کہا کہ اللہ انسانی شکل میں علی کی صورت میں دنیا میں آئے ہیں اور آج بھی میں عارض کر دوں ہمارے اس ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کو اللہ سمجھتے ہیں اگر میری بات کی تصدیق کرنی ہو یہ جو سہمن میں ایک دربار ہے شہباز کلندر کا ان کا جو پرچم ہے اس کا ماٹو اس کے اوپر لکھا ہے علی اللہ اور اس مزار کے مین گیٹ کے اوپر بھی یہی لفظ لکھا ہوا ہے علی اللہ نہ معلوم ان کا اپنا عقیدہ یہ تھا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں کوشش کے باوجود اسے معلوم نہیں کر سکا لیکن جو لوگ اس گدی کے مریدین ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ علی ہی اللہ ہے نا باللہ اور آپ نے شاید کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ایک قبال شاید وہ مر گیا ہے وہ ایک قوالی بھی پڑھتا تھا جس نے علی کو دیکھا اس نے نبی کو دیکھا جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا یعنی یہ تینوں ایک ہی تھے اب اس کا ایک نیا تصور لایا گیا آپ گاڑیوں کے پیچھے دیکھا ہوگا لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے اور وہ آرٹ کا ایسا نمونہ ہے اس میں پانچ نام لکھے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ پانچ چیزوں کا مجموعہ اللہ ہے اگر عیسائی یہ کہیں تو کافر مسلمان کہیں تو مسلمان ہی ہے عیسائیوں نے اگر تصلیس کا دعوی کیا کہ اللہ تین ہیں مگر تینوں میں سے ایک ہے یہ انہوں نے کہا تو اللہ نے انہیں کافر قرار دیا تو ہم پانچ لوگوں کو اللہ بنا دیں تو یہ ٹھیک ہے یا کسی انسان کو اللہ کا مشابہ بنا دیں حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا لئی سکم اس لی شہ میری مثال کوئی نہیں بیان کی جا سکتی تو نبی کریم بھی ایک مثال تھے سیدنا علی بھی ایک انسان ایک مثال تھے اس نے یہ عقیدہ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایسا مجبور کر دیا کہ نہروان کے مقام پہ ان سے سیدنا علی نے لڑائی کی اور اس بدبخت عبداللہ بن سباہ کو آگ میں جلایا تھا کہ اس نے میرے متعلق غلط عقیدہ گڑا ہے اور انہی لوگوں نے یہ عقیدہ بھی گڑا تھا کہ اللہ نے دو علم اتارے ہیں ایک علم ظاہری ایک علم باطنی جو علم ظاہری ہے وہ سب کو دیا جو علمِ باطنی تھا وہ صرف سیدنا علی کو دیا اور اس سے آگے یہ سینہ بسینہ آگے چلا حضرت علی کو پتا چلا آپ نے طوفہ کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی لوگو یہ میرے ہاتھ میں اللہ کی کلام ہے میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پاس اس قرآن اور آپ کے پاس حدیث کی 400 سو کچھ حدیث لکھی ہوئی تھی جو فرائض کے متعلق تھی یعنی تقسیم کے متعلق تھی آپ نے فرمایا اس کے علاوہ تیسرا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے یا قرآن کا علم ہے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سخت جنگ ہوئی انہیں شکست دی اور لیکن یہ گروہ ختم نہ ہوا پھر ان میں سے تین بندے اٹھے ان میں ایک عبد الرحمان بن ابھی ملجم تھا اور دو اور تھے انہوں نے کہا ہمارا کام تب بنتا ہے اگر تین بندوں کو قتل کر دیا جائے اور انہوں نے پلاننگ بنائی تین بندے کون تھے ایک حضرت عمر بن بناس ایک حضرت معاویہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کہا ان تینوں کو قتل کر دو تو ہمارا کام بن جائے گا یہ معاملہ ہمارا نہیں بننے دے رہے اب یہ تینوں چلے عہد کر کے قسم اٹھا کے چلے کہ ہر بندہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی تاریخ میں ایک ہی ٹائم پہ سب قتل کریں گے وقت کیا مقرر ہوا جب یہ لوگ نماز کے لیے آئیں گے تو ہم اس وقت حملہ آور ہو کے انہیں قتل کر دیں گے بدقسمتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے کے لیے آیا یہ خوارج میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ابھی ملجم جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ابھی آپ مسجد کے بیوری میں سے چل رہے تھے تو اس نے پیچھے سے حملہ کر کے آپ پہ خنجر کے وار کیے اور آپ کو شہید کر دیا گیا بلکہ اس وقت تو زخمی تھے آپ ایک دن یا دو دن کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی دوسرا جو تھا اس نے اسی وقت دمش کے اندر حضرت معاویہ پہ حملہ کیا لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو روکا اور آپ زخنی ہوئے لیکن اللہ نے آپ کی جان کو بچا لیا تیسرا جو ہے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا لیکن اس دن حضرت عمر بن عاص کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے آپ نے اپنی جگہ دوسرا شخص مقرر کیا تھا کہ تم نے جا کے نماز پڑھانی ہے اس نے امر بناس سمجھتے ہوئے انہیں قتل کیا تھا تو یہ معاملہ جب ہوا سیدن علی رضی اللہ تعالی چھ سال کے اندر ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکے آپ کی پورے دور حکومت کے اندر پہلے مسلمانوں کا آپس میں کلیش رہا اس کے بعد آپ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا سید علی رضی اللہ تعالی نے ان سے لڑنا پڑا اور ہمیشہ ان لوگوں نے سیدن علی سے بد آہادی کی جب سیدن علی ابھی زخمی تھے تو اس وقت لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اپنے بعد کسی خلیفہ کا نام لے لیجیے آپ سید حسن کا نام لے لیجیے سیدن علی نے کہا کہ میں اس معاملے میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ نے کیا آپ نہیں کہہ کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں کہتا تمہاری مرضی ہے جس کو مرضی بنا لو اگر تم بناتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا ان میں ان کی خلافت پہ صحابہ کرام نے بیعت کی اور ان لوگوں نے جب عراقی لوگ یعنی کوفے اور بسرے کے لوگ آئے تو آپ نے انہیں دو شرطیں لگائی میں اس بات پہ تمہیں بیعت تمہاری بیعت لوں گا پہلے تو یہ کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق میرے فیصلے کو مانو گے دوسری بات اگر تم میرا اس آہد کے ساتھ میری بیعت کرو گے جس سے میں لڑوں گا تم لڑوں گے جس سے نہیں لڑوں گا تم نہیں لڑ سکتے ایک سوچ تھی یہاں یہ بات عرض کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے سیدنا حسن آئے تو نبی کریم نے انہیں اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا اور لوگوں سے کہا لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے اور میں توقع رکھتا ہوں ایک دن ایسا وقت آئے گا یہ مسلمانوں کی دو بہت عظیم جماعتوں کے اندر صلاقران اب یہ جو کلیش ہوا تھا یہ صرف اجتہاد کی بنیاد پہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے حضرت علی چاہتے تھے پہلے یہ میری خلافت کو تسلیم کریں اس کے بعد میرے ساتھ بات کریں تو اللہ رب العزت ہر دونوں پہ رحم فرمائے ان کے جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے تو یہاں پہ اتنی غلازت بکھیری گئی ہے کہ انسان کا اس سے بچ کے جانا ممکن نہیں نظر آتا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تو یہاں یہ بات عرض کر دوں عموماً بے شرم لوگ ہیں. یہ ایسی ایسی باتیں گڑتے ہیں حضرت بلال کی تین قبریں دمشق میں ہر پہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں چند گرا رہے ہیں ہر بندہ کہتا ہے اپنے گلے پہ ہاتھ مار کے حضرت بلال کی یہ قبر ہے کہ کاروبار چلتا رہے اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک قبر کوفے میں ہے اور ایک افغانستان مزار شریف میں ہے اور ایک مصر کے اندر ہے آپ یہاں پہ کیسے آ گئے یہ ایک ایسا تماشا ہے جو یہ مجاور لوگ لگاتے ہیں یہ شخصیات کا لحاظ بھی نہیں کرتے انہیں صرف اپنے کھانے پینے سے تعلق ہوتا ہے سید علی کوفے میں ہی دفن ہوئے کس جگہ دفن ہوئے اس کے متعلق بہت سی روایات آتی ہیں کسی کے متعلق پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی انسان کہ سیدن علی وہاں پہ دفن ہوئے تھے حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا سید علی کو دفن کیا گیا پھر حضرت حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیتھی ہوئی پانچ ماہ تین روایتیں آتی ہیں پانچ ماہ چھ ماہ یا آٹھ ماہ آپ کی خلافت رہی جب آپ نے محسوس کیا کہ جن لوگوں پہ بابا نے تکیہ کیا تھا یا جن لوگوں کی وجہ سے میں کھڑا ہوں یہ ہر مقام پہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ نے ایک سوچ شروع کر دی کہ کسی طرح مسلمانوں کی سلح ہو جائے اب یہاں معاملہ یہ بنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن نے اس سے پہلے یہ بات طرز کر دوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس شورا میں اس کا اظہار کیا کہ میں اپنے چچا سے صلاح کر لیتا ہوں اب کلیش ختم کر دیں جب یہ بات ہوئی تو اسی دن عشاء کی نماز میں آپ کو چھرا مارا گیا آپ زخمی ہوئے کئی مہینے تک رہے تین مہینے کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لائے اور یہ جو زہر زہر دینے کی روایت ہے یہ غلط ہے حضرت حسن کو زہر نہیں دیا گیا دو دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا صرف اس لیے کہ حضرت حسن نے یہ سوچ بنا لی تھی کہ اب کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے پھر جب تین مہینے کے بعد آپ ممبر پہ آئے تو آپ نے کہا اے عراق کے لوگوں اور بسرے کے باسی میرے بابا کے ساتھ بھی تم نے یہ کیا میں میرے ساتھ بھی تم یہ کر رہے ہو میں حکم دیتا ہوں تم انکار کرتے ہو میں تمہیں بات کرتا ہوں تم نافرمانی کرتے ہو اور میں اگر ایک پیالے کا امانت دار تمہیں بناتا ہوں تو تم خیانت کرتے ہو میں کس طرح تم پہ اعتماد کروں آپ نے پھر اس کے بعد ایک ایلچی بھیجا حضرت معاویہ کے پاس کہ چچا بیٹھ کے سلا کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ایک سفید کاغذ پہ سائن کر کے بھیجے بیٹے جو تمہاری شرائط ہیں لکھ دو سلا ہو جاتی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شرائط بھی درج ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اپنی شرائط لکھ کے بیچی حضرت معاویہ نے منوان قبول کر لی جب قبول کر لی تو سیدنا حسن نے کہا میں خلافت سے ودرا ہوتا ہوں یہ وہ وقت تھا جس کی نشاندہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کی صلح کا سبب بنے گا اس لیے ہم سیدنا معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی مسلمان سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں کا بھی مسلمان صرف ان لوگوں کو نہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی تھی ان کو ہم مسلمان نہیں تصور کرتے اللہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے وڈرا ہو گئے آپ پھر مدینہ واپس آئے اور مدینہ واپس آنے کے بعد تیس ہجری کو آپ فوت ہوئے اور جنت البقی کے اندر آپ دفن ہوئے تھے اور بیس سال تک میں یہ رض کر دوں جب یہ اس سال کا نام اربوں نے رکھا عام الجما یعنی یہ جماعت کا ساتھ ہے اس سال سارے مسلمان مل گئے جو لوگ تھے شورش پسند ان کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی اور سیدنا سیدنا عنہ بلا شرکت غیر امیر المومنین قرار دے دیے گئے اور سب لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کیا اور بیس سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین رہے اور ایک بھی مسلمانوں کے درمیان انفرادی طور پہ کلش بھی نہیں ہوا تھا اور آپ نے پھر پوری نگرانی رکھی کہ کوئی بھی شورش زدہ انسان کوئی بھی تخریب کار جو ہے مسلمان معاشرے کے اندر کو تخریب کاری نہ کر سکے اور الحمد ان کی یہ ساری پلاننگ اللہ نے کامیاب کی اور حضرت معاویہ کے دور میں ساڑھے تئیس لاکھ مربع میل علاقہ جو ہے فتح ہوا تھا بائیس لاکھ حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا تقریباً بائیس ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل یہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی کا دور یہ کلیش کے اندر گزر گیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ساڑھے تئیس لاکھ مربع میل علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی آیا تھا اور آپ کی خلافت اکتالیس ہجری تک رہی اکتالیس ہجری کو آپ اس دنیا سے کوچ فرمایا اس کے آگے معاملہ کیسے چلا اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اقولو قولی حادہ و استغفر اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يحده الله فلا مدللا ومن يغلل فلا هادلا وأشهدو الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهدو أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم ولیٰ علی ابراہیم الک حمید المجید اللہ المبارک اعلیٰ محمدن ولا علی محمدن کم بارک تعلیٰ ابراہیم علی ابراہیم حمید محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب بھی قدرتی یا زمینی حقائق کے اندر کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حل کے لیے اللہ کے حضور آوزاری اور التجا کرتے چاند گرہن لگتا تو آپ نماز کو پڑھتے سورج گرہن لگتا تو نماز کو پڑھتے چاند گرہن لگتا تو خصوف پڑھتے اگر اسی طرح بارش نہ ہوتی تو آپ نماز استسپا پڑھتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے پیاس سے نڈھال بیماریوں نے سر پہ چڑھ گئی ہیں اللہ سے دعا مانگی اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے آپ نے ممبر پکھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ اس وقت بیماریاں مختلف چیزیں پھیل چکی لوگ تکلیفوں میں مبتلا زمینیں بنجر ہو رہی اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے آپ انشاءاللہ اللہ اللہ سے توقع اور امید ہے اللہ ہماری التجا کو قبول کریں گے مگر انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر کوشش کریں گے نماز استثقہ بھی باقاعدہ پڑی جائے آپ دیکھیں ابھی چند دن پہلے حرم کے اندر ادھر دعا مانگ رہے تھے تو کہتے ہیں اتنے گہرے بادل آئے اور اسی وقت اللہ نے بارش ڈال دی اگر اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحم دل ہے بہت مہربان ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے ہم اس پہ اعتماد نہیں کرتے اس سے مانگتے نہیں ہیں اگر ہم اس پہ اعتماد کریں وہ کہتا ہے فلیس لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ سے مانگ کے تو دیکھو مجھ پہ اعتماد تو کرو یعنی یہ دو باتیں مانگو اور اعتماد کرو میں ضرور دوں گا تو اللہ رب العزت سے ہم اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے ہر قسم کے معاملات کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما یہ ایک بھائی ہیں افضل حق خان صاحب ان کی والدہ محترمہ قضائی الہی سے وفات پا گئی ہیں ان کی میت آئی ہوئی ہے نماز کے بعد ان کا نمازی جنازہ پڑھیں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے یہ ایک سا ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری بڑی ہمشیرہ آہ وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں گردے نکارا ہو چکے اللہ رب العزت سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب پہ رحم فرما ایک بھائی نے کہا اس مسجد کے نمازی قصر سلیم صاحب کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اللہ انہیں ان پہ بھی رحم فرمائے ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ جناح ہسپتال میں زیر علاج ہیں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے محمد فیاض کی والدہ جو قزائی الہی سے وفات پا گئی ہیں ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے ملک کے حالات پر مسلمان بیماروں پر قرض داروں پر اور جو لوگ مشکل حالات میں ہیں جو بے گھر ہیں ان سب کو لیے خصوصی دعا کریں اے اللہ تو سب پر رحم فرمائے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما ایک بھائی نے پوچھا ہے کسی بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کی نیک اولاد ہی اس کی نیکی کا کام کر سکتی ہیں اس کے بہن بھائی بھی میرے عزیز بھائی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اس کی مغفرت کی اور اللہ سے رحم کی دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رحم فرمائیں گے یہ خواتین کے لیے ہے سفر کا مہینہ اور بدشگونی یہ اس موضوع پر درس قرآن ہوگا مکرم لائبریری میں بروز اتوار تین بجے سے ساڑھے چار بجے تک یہاں سفر کے متعلق یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ سفر کا مہینہ ہے اس کے متعلق عموماً لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے کہ یہ منوس مہینہ ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاہلیت میں بھی لوگ سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز منوس نہیں ہے اور نہ کسی کی وجہ سے اور اسپیشلی آپ نے سفر کا نام لے کے کہا کہ سفر کے اندر کوئی نحست نہیں ہے جب اللہ کے نبی نے کہا نہیں نحست تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں کیا اس نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے ایک سوال کیا ہے پہلے میرے بھائی ایک نے مجھے زبانی بھی یہ پوچھا کیا نبی کریم نے اپنی وفات سے قبل کچھ تحریر کرنا چاہ رہے تھے اگر ہاں تو کیوں آپ کو تحریر نہیں لکھنے دی گئی یہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے سے تین دن پہلے کا واقعہ ہے آپ سخت کرب میں تھے آپ نے اس وقت یہ بات کہی کہ کاغذ اور قلم لاؤ لوگوں نے جس طرح کے کرتے ہیں بولنا شروع کر دیا کچھ لوگ جلدی لاؤ جلدی لاؤ حضرت عمر نے کہا شور مت مچاؤ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے آپ خاموش ہو جاؤ لوگوں نے اور شور کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے سے کہا میرے پاس سے اٹھ جا اس کے بعد تین دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور آپ نے کیا کوئی ایسی بات کرنی تھی یا لکھوانی تھی کیا کوئی شخص روک سکتا تھا آپ کو تین دن تک کئی باتیں ہوئی بلکہ ایک دن آپ مسجد تک تشریف لائے اور ایک دن آپ نے پردہ اٹھا کے دیکھا اگر آپ کی طبیعت میں افاقہ تھا آپ دنیا سے تشریف لے جانے سے ایک دن پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے ایک بات کہی یہ صحیح بخاری کتاب المغازی اور اس کی حدیث نمبر چار ہزار چار سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا علی نبی کریم تم کہتے ہو نبی کریم درست ہیں میں ابو طالب میں ابو عبد المطلب کی اولاد کے چہروں کو جانتا ہوں یہ آپ کے چہرے پہ جو روشنی نظر آ رہی ہے, یہ موت ہے دیکھو نبی کریم کے پاس جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بعد خلافت ہمارا حق ہے یا کسی اور کا ہے حضرت علی نے جواب دیا کہ چچا اگر آپ نے نہ کہہ دیا تو ہم ساری زندگی کے لیے کٹ جائیں گے اللہ کی قسم میں آپ سے نہیں پوچھوں گا جا کے نمبر دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس ایک شخص نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق وسیعت کی تھی آخر میں انہوں نے کہا جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود اور میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اللہ کی قسم آپ نے آخری لفظوں تک کبھی بھی کسی کے متعلق کوئی وسیعت کا لفظ نہیں بولا تو اس لیے حضرت عمر پہ یہ بہتان لگانا کہ آپ نے کس کو خواب آ گئی کہ آپ نے جو قلم کاغذ مانگا تھا وہ حضرت علی کی خلافت کے لیے مانگا تھا آپ نے تو صرف قلم کاغذ مانگا تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر نے تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی تنگ نہ کرو تو یہ ان کے لیے الزام بن گیا تو کیا حضرت عمر اتنی استطاعت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی ایک کام کرنا چاہے اور حضرت عمر منع کرتے اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ بہتان عظیم ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین پر لگایا جاتا ہے اللہ رب العزت نے جس طرح چاہا ویسے ہو گیا دیکھو اگر ان لوگوں نے زیادتی کی ہوتی آج ان کی قبریں نبی کریم کے ساتھ نہ ہوتی یہ تو زبردستی نہیں بنی ہے یہ اللہ کی منشاہ ہے یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی کے مقدر میں دنیا میں نہ آئی جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اور یہاں چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی پانچواں بندہ یہاں دفن ہی نہیں ہو سکتا اس لیے میرے عزیز بھائیوں ان باتوں پہ سوچنا بھی گنا ہے یہ ہمارے سر کے تاج تھے ہم یقین مانی میں پورے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کرتا ہوں اگر مجھے سیدنا علی کا جوتا مل جائے ساری زندگی سر پہ رکھوں تو میرے لیے یہ شرف کا سبب ہے کہ اتنے بڑے لوگ تھے ان کے متعلق کوئی بات غلط سوچنی نہیں چاہیے تو باقی انسان ہونے کے ناطے جو سیاسی دنیاوی فیصلے ہوئے اس میں کسی کی رائے درست تھی کسی کی نہیں تھی تو یہ اس کے کفر کی علامت یا برے ہونے کی علامت نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہم انصرنا ولا تنصر منسرنا واعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ولاطن انت مولانا فانصرنا على القوم اللّہ عض اعز الاسلام المسلمین و اضلشرق اب المشرقین دمر عمرآداء الدین الحمد للہ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین لا اله الا الله يفعل ما يريد الهكم الههم واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم اللهم اسقنا غيسا مغيثا اللهم اسقنا غيسا مغيثا اللهم اسقنا غيسا مغيثا مريا نافعا عاجلا غير زار اللهم اسقي عبادك وبحائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت واحيي بلدك الميت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا رب العالمين يارحم ارحم الراحمين اللهم ارحم لا احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ارحم لا احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اذهب البعث رب الناس واش بي انتشاء لا شفاء لا شفاءك وشفاء لا يغادر سكما اللهم اشفنا بشفائك وداو بنا بدوائك واغنينا بفضلك من يا واسع الفضل يا واسع المغفره اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفهين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اللهم احصن أقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأعزاب الآخرة سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله